قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيز أجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أوتوا شيئا أحبا میننظ روا مسلم کتابان امام مسلم صدی سے پاک کو ایسے کتابان ملا ہے اور راوی حضرت صحیح رومی ہے حضرت صحیح فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا تری دون شعین کچھ اور دوں کیا سوال ہے دے گا سوال جنتیوں سے ہو رہا ہے تری دون سکم کچھ اور چاہیے اور بھی کچھ دوں اور کچھ چاہیے زیادہ کروں اب جنت کہیں گے ہمارے رب کیا ہمارا چہرہ روشن نہیں کیا الم تلل جن کیا ہم کو جنت میں نہیں داخل کیا اور تمام نعمتیں نہیں تھی وہ النَّارِ اور جہنم سے ہم کو نجات نہیں تھی اے اللہ کیا چاہیے جنت کی ساری نعمتیں مل گئی اب کیا چاہیے اللہ فرمائے گا ایک چیز رہ گئی ہے شکل حجاب پردہ اٹھا دے گا اور جب دیکھیں گے باری تالا کو بے نقاب شعی تو جنت کی ساری نعمتیں دیدار اللہ کے سامنے یہ ہے جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک تالا کا دیدار اب کوشش یہ کرو توہید کے ذریعے شور واد کے ذریعے شرک سے بچ کر کے جنت میں داخل ہو اور اس کائنات کے بنانے والے کا اپنی آنکھوں سے دیدار کرو اور یہ نعمت وہی شخص پا سکتا ہے جو جنت میں داخل ہوا اور جنت میں صرف توہید والا داخل ہوگا مشرق تو جنت کے اندر جا ہی نہیں سکتا ہے اب سب سے بڑی نعمت اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے تو اس کی ایک ہی ہے پہلے توحید پکڑو شرک سے بچو اچھے اعمال کرو اچھے راستے پر چلو اور وہ راستہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں کوئی رشی آنے والا نہیں کوئی کتاب آنے والی نہیں تمام صداقتیں تمام سچائیاں اس کتاب میں موجود ہیں اب قیامت تک اسی کو شاہراہ سمجھ لو روشن اور مہجت بہرا سمجھ لو اور اسی کے اوپر آرام سے چلتے رہو جنت پہ پہنچ گئے تو سب سے بڑی نعمت تمہیں حاصل ہوگی وہ ہے دیدار الہی جنت کی تمام نعمتوں کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے. یہ ہے توحید کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل اور اچھی سم توفیق عطا فرمائے واخران میں سادارتی خطاب کے لیے جناب شکیل احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا صدارتی خطاب پیش کریں اور آخر میں اپنی دعا سے اس جلسے کا اختتام کریں جناب شکیل احمد صاحب صدر ابو ہریرا ایجوکیشنل سوسائٹی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکت نحمد رسلی اللہ رسول کریم احمد یہ اللہ کا پناہ فضل کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج یہ ایک عظیم الشان جلسہ اجتماع کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور الحمدللہ پرانا پورانا صحیح آج اللہ کے توفیق سے ایک عالم دین جس کو معاشرہ صرف مسلمانوں تک محدود سمجھتا ہے آج اس عالم دین نے مکمل طور پر بیداز کا مکمل خلاصہ آپ کے سامنے رکھا اور ثابت کیا کہ کس طریقے سے غیر مسلموں کی کتابوں میں ایک اللہ کو ماننے کا تذکرہ ہے اور عزیزان محترم میرے ہندو اور مسلم بھائیو یہ اجتماعات اس قسم کی تقاریب رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے درمیان میں دوریاں ہیں یا دوریاں پیدا کر دی گئی ہیں وہ دوریاں ہم سے دور ہوں اور ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں اور اس مالی کے حقیقے کی حقیقی کو جانے جس نے ہمیں اور آپ کو سب کو پیدا کیا ہے ہر انسان چاہے کسی مذہب کا ماننے والا ہو اس سے اگر ہم سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے تو کسی نے اس مندر میں رکھی ہوئی مورتی کے طرف اشارہ کر کے یہ نہیں بتایا کہ یہ ہے ہر انسان نے کہا کہ اوپر والا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اوپر والے کو کہہ دینے سے اس کی پہچان ہو جائے گی ہرگس نہیں مروڑا نے ایک اچھی بات یہ بتائی کہ مذہب اگر ہے تو تمام چیزیں ہیں جس کے ہاتھ سے مذہب نکل گیا وہ کہیں کبھی نہیں رہا اب سوال یہ ہے کہ مذہب کو ماننے کے لیے کیا صرف دل سے یقین کرنے لینا ضروری ہے یا دھارمک کتابوں کا پڑھنا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے لازم و مظوم ہے کہ وہ اللہ کو جاننے کے لیے نبی کو جاننے کے لیے پیدائش کو جاننے کے لیے زمین و آسمان کو جاننے کے لیے جنت اور جہنم کو جاننے کے لیے مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو لے کر کے اگر صرف دل سے خن کر لیا کہ یہ صحیح ہے تو وہ آدمی غلط تھے اس لیے کہ اس کو ضروری ہے کہ وہ اپنی اپنی جو ماننے والی کتاب ہے قرآن حکیم قرآن مجید جس کو نبی کے قلبے تر پر نازل کیا گیا اس کو پڑھے گا تو خلاصہ ہوگا کہ میں کس کی عبادت کروں اور عبادت کیسے کروں وہ نبی کون ہے جس کو میں مانوں کیا ان کے علاوہ میں, میں کسی کو اہمیت دیکھ سکتا ہوں یا نہیں تو مختصر یہ کہ ایسے میں منعقد کرنے کا ابو ابوہریرا ایجوکیشن سوسائٹی کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو دوریاں ہمارے درمیان میں ہیں وہ دوریاں ختم ہوں اور مالی کی حقیقی کی پہچان ہمارے درمیان میں ہو تاکہ دھوکے کی زندگی سے نکل کر ہم حقیقی زندگی کی طرف آ جائیں انشاءاللہ. اس لیے ایک اور جملہ میں ادا کر دوں تو شاید بہتر رہے گا کہ ہر مذہب کے آدمی سے سوال کر لیا جائے کہ بھئی بتاؤ تم سوگ باس ہو گے یا نرگ باس ہو گے تم سوگ میں جاؤ گے یا نرگ میں جاؤ گے تو ہر مذہب کا آدمی کیا جواب دے گا کیا جواب دے گا بھائی سوگ میں جائے گا ہر مسلمان کی خواہش ہے ہندو کی خواہش سکھ کی خواہش ہے عیسائی کی خواہش ہے کیا زبان سے کہہ دینے سے مدد مل جانے والی ہے ہر کس نے ملنے والی ہے ہر کس نے ملنے والی ہے جب تک کہ معبود حقیقی جو تمہیں پیدا کیا ہے جس نے تم کو اپنی ماں کی کوک میں نو, بر... نو مہینے تک رکھا ہے جس نے تمہیں بچپن میں ایک اشارے پر تمہاری ماں کو وقل دے دی کہ تم کو دودھ کی ضرورت پوری کرتی ہے تمہاری غلازت کو دور کرتی ہے غرض کے ہر چیز کے قدرت جس کے ہاتھ میں ہے رب العالمین خدا ایشور جس کو کہا جاتا ہے اس کی عبادت جب تک کہ ہم خالص نہیں کریں گے جب تک کہ ہمیں سوگ ملنے والے نہیں ہیں اگر اس کو مانتے ہوئے کسی اور کے سامنے کوئی دکھ دینے والا کوئی دکھ ختم کرنے والا کوئی بارش برسانے والا کوئی اولاد دینے والا کوئی غم کو مٹانے والا کوئی غم دینے والا اگر یہ ذہن میں اگر رکھ کر کے اس ایک ایشور کی پوجا کی جاتی ہے یا اس کو مانا جاتا ہے تو رانگ ہو جائے گا غلط ہر قسم کا اختیار صرف اس کو ہے جو وہد اللہ شریک ہے جو تمام انسانوں کا مالک آخا پالن ہار ہے تو آج کے پروگرام کا خلاصہ یہی تھا کہ ایک اللہ کو مانا جائے اس کی ذات اور صفات الوہیت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے اور اس کی بات پر یقین کیا جائے تو میں تمام بھائیوں کا تہ سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر ایک اہم عنوان اور گفتگو کو سننے کے لیے جمع ہوئے اور میں شکر گزار ہوں ہمارے مولانا فضیرت الشیخ جلال الدین قاسمی صاحب کا بھی کہ انہوں نے بھی اپنی بیپار مصروفیتوں کے باوجود یہاں ہمارے پاس وقت دیا اور ہم کو ایک زررین کلمات سے نوازا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور اضافہ فرمائے انشاءاللہ اور میں ایک اور جو ہے تنظیم یا آرگنائزیشن یا سوسائٹی جس کو کہا جاتا ہے اس کا ہی ممنون منون مشکور ہوں محتاطۂ تعارف تو نہیں لیکن کہ بہتر ہے کہ ایم یم سی مسلم متحدہ کونسل کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آپ سب کو ایک جگہ جمع کریں اور آپ کو ایک عظیم الشان اور ایک بہترین عالم کو بلا کر توحید کا پیغام مسلم غیر مسلم تک پہنچائیں میں بالخصوص شکر گزار ہوں جناب شکیل دیانی صاحب کا اور حسین بام صاحب کا فیصل بام صاحب کا کہ جنہوں نے یہ زرین موقع ہمیں دیا ہے برا اس قسم کے اجتماعات ان اللہ تعالی اور بھی آگے ہوتے رہیں گے ایک اور بات کا شاید میں اضالہ کر دوں تو بڑا بہتر رہے گا اس لیے کہ ابھی مولانا نے جو آخری حدیث ہمیں سنائی ہے وہ حدیث بڑی جامع اور وزن دار حدیث ہے اگر وہ سینے میں اگر ہمارے بیٹھ جائے تو انشاءاللہ سب کی سبھی کامیابی کا راستہ ضرور ڈھونڈیں گے وہ ہے دل اب ہم نے دل کو بدنام کر دیا دل چہرہ تھا پکچر دیکھ لیا دل چہرہ تھا گانے سن لیا دل چہرہ تھا موسیقی سن لیا دل چہرہ تھا دوست کی شادی میں ناچ لیا دل چہرہ تھا کوئی اللہ کا دربار چھوڑ کر کے اور سر کو جھکا لیا یہ تمام تر چیزیں الزام لگا دیا دل پر ہم نے کے طور پر دیکھا گیا تو دل یہ ساری چیزیں نہیں کرتا کیونکہ دل کو اللہ تعالیٰ نے پاک صاف بنایا ہے دل پاک ہوگا تو جنت میں داخل ہوگا آدمی تو دل برائی نہیں چاہتا ان شاء اللہ اسی زیون میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں دماغوں میں یا ایک فطور جو ہے جو جن کے ذہن سوچ و فکر سے خالی ہوں یا علم سے خالی ہوں وہ معاشرے میں ایک عجیب سی گندگی پھیلا رکھے ہیں یہ کہ ایک عنوان یا ایک نام بورڈ پر لکھ دینے سے جنت مل جائے گی ایسا ہرگز نہیں ہے نام چاہے کچھ آپ لکھ لو عمل آپ کا درست نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ تو اللہ عزیز تو مختصر یہ ہے کہ بو گا ایجوکیشن سوسائٹی کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں میں خالص توحید کی دعوت پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں میں عام ہوں لوگ شرک سے بچے بدقتوں سے بچیں بےجا رسومات سے بچیں انشاءاللہ شاء اور میں آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ایک بات میں ارض کر رہا تھا یہ کہ دو کمزوریاں ہمارے پاس بڑی خطرناک ہیں پہلی کمزوری یہ ہے ہمارے پاس کہ ہم سلام جب کرتا ہے کوئی مقرر ہو کوئی عالم ہو یا کوئی اسٹیج پر سے تو اس کا جواب سننے کو نہیں ملتا یہ سراسر اللہ کے کلام کے خلاف میں ہے سورہ نساء سورہ نمبر چار آیتومن ایٹی سکس اس بات کی گواہی ہے میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا گھر جا کے دیکھ دوسری جو بات ہے یہ کہ جب دعا کی جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف سورہ فاتح پر ہی آمین بولنا چاہیے ذہن ہمارا ہے کہ جب امام سور فاتح ختم کرے تب ہی آمین بولنا چاہیے ایسا نہیں ہے اگر کبھی موقع آتا ہے اجتماعی دعا کا تو ہم ضرور آمین کہہ سکتے ہیں ان اللہ تعالیٰ تو آمین اتنی زور سے کہیے کہ جو آمین نہیں کہنے کا خیال ہے وہ بھی آمین کہنے کا خیال بن جائے ان شاء اللہ الحمد <تصفيق> للہ رب المین اللہ اللہ محمد محمد صلی علی ابراہیم والا ابراہیم اللہ کامد المجید اللہ مبارک محمد وعلى تو ہر ایک کے دل سے واقف ہے تو ہر ایک کے دل کو جاننے والا ہے اے میرے پاک پرو خالص نیتوں کو صاف کرتے ہوئے یہاں پر یہ اجتماع میں کیا گیا ہے میرے اللہ اے میرے غفر و رحیم اے میرے پاک پرو Aum. Oh.